غیر المغضوب علیہم ولا فالین آمین اییا کا نعبدو و اییا کا نستعین ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں عربی زبان کا یہ اصول ہے کہ تقدیم ما تاخیر یوفید الحسرا و والتخصیص جس چیز کو بعد میں لانا ہوتا ہے ذکر بعد میں کرنا ہوتا ہے اگر اس کا ذکر پہلے کر دیا جائے تو اس سے کلام کے اندر حسر اور کثر پیدا ہو جاتا ہے اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے فیل ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد عربی زبان میں فائل کا ذکر ہوتا ہے پھر مفعول کا ذکر ہوتا ہے یہ ترتیب ہے جملے کی تو ایاکا ابود و ایاکا کا نستعین. یہاں پر لفظ ایاکا کا یہ مفعول ہے اور نا فیل فائل ہے تیری نا ہم عبادت کرتے ہیں و ایاکا کا اور تیری تجھ سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں تو اصل عبارت سادا اور عام وہ یوں بنتی ہے نعبودو کا یا نعبودو ایا کا ونستعینو کا یا ونستعینو ایا کا یہ اس کا معنی ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں لیکن جب لفظ ای یا کا جو کہ مفعول ہے اس کو پہلے لے آئے ہیں نعبدو سے بھی اور نستعینو سے بھی پہلے ذکر کر دیا ہے تو اس کے اندر تخصیص اور حسر کا معنی پیدا ہو گیا کہ صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے وا کا نستعین اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تیرے علاوہ اور کسی سے بھی مدد نہیں مانگتے یہ معنی بن گیا اس آیت کا تو بندہ جب صورت الفاتحہ پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک عہد و پیمان ایک معاہدہ ہو گیا۔ ولی عبدی ما سآلا اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو یہ مانگے یعنی کہ بندہ ایک کام کرے کہ میرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرے میری ہی عبادت کرے اور مجھ سے مدد مانگے میرے علاوہ اور کسی سے مدد نہ مانگے یہ اس بات پہ پکا ہو جائے عہد پختہ کر لے وعدہ مضبوط کر لے تو پھر اس کے بعد فائدہ یہ ہوگا کہ ولی عبدی ماں سالا میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا اس کو دوں گا تو یہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے اور بڑا ہی پکا اور پختہ وعدہ ہے اور پھر اس کے فورن بعد اللہ سبحانہ ہو و تعالی نے بندے کو دعا بڑی بہترین انتہائی جامع قسم کی سکھائی ہے بندہ دعا کرتا ہے رات المستقیم اے ہمیں تو مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت دے سیدھا راستہ ہمیں دکھا سیدھے راستے پر ہم کو چلا کوئی سیدھے راستے پر چل رہا ہے پھر بھی دعا مانگے اح دین المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے یعنی کہ ساری زندگی اسی راہ پر گامزن رکھنا اسی راہ پر چلائے رکھنا سیرات مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پان نہ ہو اور ایسا راستہ ہو کہ جس میں ڈی ٹریک ہونے کا راستے سے اترنے کا خطرہ بھی موجود نہ ہو یوں سمجھیے کہ روڈ اور راستہ وہ بالکل سیدھا ہو اور اس راستے کے این وسط اور این درمیان میں بندہ چلے راستے کے دائیں یا بائیں کنارے پر اگر آدمی کوئی چلے گا تو اسے نقصان یہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر راستے کے کنارے کنارے کوئی آدمی چلے تو ہو سکتا ہے کہ وہ راستے سے نیچے اتر جائے تو لہذا سرات مستقیم راستہ سیدھا اور راستے کا عن وسط اور درمیان جس میں بندے کے لیے راستے سے اترنے اور راستے سے گمراہ ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو اح دن سیراپ المستقیم الہ تو ہم کو سیدھا راستہ صراط مستقیم دکھا صراط اللہ دینا انتا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے کن لوگوں پر ہوا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی کا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئیک اللہذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئیک رفیقا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ س بہانا ہوا تعالی کا انعام ہوا ہے انبیاء صدیقین شہداء اور حسنا اولا اکارا سیقا اور رفاقت کے اعتبار سے یہ بہت ہی اعلی ترین اور بڑے ہی بہترین لوگ ہیں تو گویا انسان اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہے کہ مجھے نبیوں والا صدیقوں والا شہادا والا اور صالحین ہین والا راستہ دکھا یعنی کہ انبیاء کی طرح دعوت دینے والا اور صدیقین کی طرح سچ بولنے والا شہادا کی طرح جہاد کرنے والا اور صالحین کی طرح نیک صالح اعمال کرنے والا بنا دے گویا کہ رات اللہ دینا ان امتا کر اللہ سبحانہ ہو و تا نے ایسی جامع دعا سکھائی ہے کہ ایک لفظ اللہ ان امتا علیہ بول کر بندہ اتنی زیادہ دعائیں بیک لفظ بیک کلمہ کر لیتا ہے یہ کتاب اللہ کا قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے اور اللہ سبحانہ ہوا تھا حالانکہ زبان لغت عربی کے اندر یہ فصاحت و بلاغت کا کمال ہے اور پھر سرات مستقیم کی تحدید و تعین ایک تو یہ جملہ بول کر کی کہ اللہ دینا انعمت ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے انبیاء صدیقین شہداء صالحین والا راستہ اور ساتھ ہی اس کی جامعیت کے ساتھ ساتھ اس کو دعا کو مانع بھی اللہ تعالی نے بنا دیا ہے اس راستے کی تحدید مکمل طور پر کر دی مانے بناتے ہوئے کہا غیر علیہم مغزوب علیہم اور ضالین لوگوں کا راستہ نہ دکھانا راستہ انبیاء صدیقین شہداء صالحین والا دکھا مغزوب علیہم اور ضالین والا راستہ نہ دکھا مغزوب علیہم کون لوگ ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کا بھی بیان فرمایا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں فباؤ بغضب من اللہ فباؤ بغضب من اللہ کا غصہ ان پر ہوا غصہ در غصہ غذب در غضب ان لوگوں پر ہوا یہ لوگ کون تھے موسا علیہ السلاط وسلام کی امتی یہودی اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ زوری بات علیہ نات ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی واہ باہ غدا بم اللہ اور اللہ کا غضب ان پر ہوا کیوں ظالی کا بھی ان کانو یک اللہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کرتے تھے وہ یک طلون نبی الحق اور انبیاء کو بے حق قتل کرتے تھے نا حق قتل کرتے تھے ظالی کا بھی ما حس قانو یا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور زیادتی کرنے کی وجہ سے ایسا کام کیا کرتے تھے اور پھر ہی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے زوری بتلے ہی بحبل من اللہ وحبل من الناس جہاں پر بھی یہ ہیں یہودی ان پر ضلعت ہی مسلط ہے ہاں اللہ کے تعاون کے ساتھ اور لوگوں کے تعاون کے ساتھ یعنی کہ اللہ سبحانہ ہوا تعلی اگر کسی جگہ پر ان کو ذلت تھوڑی سی ان کی کام کر دے تو ایک علیحدہ بات ہے واہ باؤ بزا من اللہ اور اللہ کا غضب ان پر ہوا اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے وا ضوری بت علیہ مل ان پر مسکنت ڈال دی گئی ظعلی بھی ان ہم قانو یک فرون آیات اللہ اس بنا پر یہ اللہ کی ایتوں کا کفر کرتے تھے و یک طلون الامبیا اب اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے ضعلی کا بھی ماسو قانو یا اس بنا پر تھا کہ یہ نافرمانی اور زیادتی کرنے والے اللہ نے ساتھ اس مقام پر تھوڑی سی وضاحت بھی فرما دی ہے کہ لئیسو سوائن سارے یہودی ایک جیسے نہیں سارے اہلِ کتاب ایک جیسے نہیں ہیں من اہلِ کتابی امتن قائمہ اہلِ کتاب میں سے ایک امت ایسی بھی ہے جو کھڑی ہوتی ہے اور یتلون آیات اللہ آنا اللیلی وہم یسجدون اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کے تاریکیوں میں اور اللہ کے آگے سجدہ رید بھی ہوتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی کا غضب ہوا ہے یعنی کہ یہودی اور پھر دوسرا گروہ ضالین کا گمراہوں کا وہ ہیں عیسائی عیسائیوں کا گروہ انہوں نے یہ کہا کہ نلہ سو سال سا اللہ تعالی تین میں سے تیسرا ہے تو یہ گمراہی اور ضلالت تھی اللہ تعالی فرماتے ہیں لقد ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے وہ علما یا اگر یہ اپنے قول سے بعد نہ آئے لایا مسن عذاب علیم تو ان میں سے جو کافر ہیں ان کو عذاب علیم دردناک قسم کا عذاب دیا جائے گا یہ عیسائی گمراہ لوگ تھے انہوں نے عیشا علیہ سلاۃ کو اللہ تعالی کا بیٹا کبھی اللہ تعالی ہی بنا دیا تو یعنی کہ افراد و تفریح اور غلو کرنا انبیاء کے اندر جس طرح عیسائیوں نے کیا اور انبیاء کی توہین و تقسیر کرنا جس طرح کے یہودیوں نے کی دونوں کاموں سے پناہ مانگی گئی ہے تو یہ بڑی شاندار اور جامع سی دعا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی سراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور زالین اور مغزوب علیہم کے راستے سے بچائے اور اللہ دینا ان علیہم والے راستے پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الاغ